کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے امن شرری نفاثات فی العقد اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں وَمِن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے